جی تو سنیے میں دوبارہ سے ایک بار صرف کل کا سبق دہراؤں گا اور باقیہ آج کے سبب کو ان شاء اللہ جتنی بار آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اتنی بار دہراتا رہوں گا تو جملہ کی جو صفاتی اقسام ہیں وہ چھ ہیں صفاتی اقسام کا مطلب یہ ہے کہ جملہ تو ویسے ان چار ہی کے اندر ہی ہوگا اسمیہ ہوگا فیلیا ہوگا شرطیہ ہوگا یا ذرفیہ ہی ہوگا یہ تو ضرور ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے اندر جملے کی کئی ساری صفات ہوتی ہیں اس کا وہ حامل ہوتا ہے جیسے ایک انسان ہے انسان کی ذات ہے مکمل ہر ایک انسان ہے اس کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں زبان ہے سر ہے سب کچھ یہیں احسان انسان کا جسم ہے تو یہ انسان کی ذات ہے اب ہر ایک انسان کے اندر صفات مختلف ہیں کچھ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کچھ کے اخلاق بالکل بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے کچھ آ, یعنی آ, ان کی قوت گویائی بہت اچھی ہے اور کچھ کو بالکل بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا بہرحال یہ انسان کی صفات ہوتی ہیں یعنی اندر کے کمالات ہوتے ہیں صفات سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ انسان کی فلاں کی یہ اچھی صفت ہے کہ جو وہ آ, اچھے سے پیش آتا ہے کسی کے لیے خندہ پیشانی رکھتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ صفات ہوتی ہیں تو انسان کی ذات ہوتی ہے اب جملہ ذات کے اعتبار سے تو ان چاروں میں سے ہی کچھ نہ کچھ ہوگا یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا یا ذرفیہ ہوگا لیکن اس جملہ شرطیہ فعلیہ ظرفیہ کے اندر اندر ہی ان جملوں کی کچھ صفات ہوں گی دیکھیے القلیمت و علیہ اقسام اسماً و فیالوں و حرفن یہ بے اعتبار صفت کے پہلی قسم ہے مبینہ مبینہ میں نے کل بتایا تھا مبینہ بیان سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھول کر بیان کرنا واضح کر کے بیان کرنا کسی چیز کو مبینہ بیان سے ہے ٹھیک ہے کھول کر کے بیان کرنا واضح کرنا مبینہ تو کسی چیز کے اندر یعنی اگر کسی کلمے کسی کلام کے اندر دو جملے ہوں پہلا جملہ اگر ذکر کیا جائے تو اس میں کچھ ابہام ہو دوسرا جملہ آ کر اس کے ابہام کو اگر دور کر رہا ہو تو اس سے سمجھ میں آئے گا ہمیں کہ بھائی یہ جملہ جملہ کیا ہے مبینہ ہے اس لیے کہ اس نے پہلے والے جملے کے آ کر किया کو دور کیا ہے اور اس جملے کے किया کو بیان کیا ہے اور کھول کر واضح کیا ہے تو اس لیے یہ کیا, کیا؟ کون سا جملہ کیا جائے گا مبینہ دیکھیے جی اس کی مثال انہوں نے دی ہے الکلیمت و علی صلاثتِ اقسام اسم الوفیاو حارفن ٹھیک ہے الکلیمت و علی صلاثتِ اقسامن اسم الوفیاو حارفُن تو القلیمت و علیہ کہا کہ کلمہ تین قسم پر ہے اس میں ابہام ہے کہ بھئی کلمہ تین کیسے پر ہے وہ کون سی تین قسمیں ہیں ابہام ہے تو اس ابہام کو دوسرا جملہ دور کر رہا ہے اسم و فعل و حرف کہ وہ جو تین قسمیں ہیں کلمہ کی وہ اسم فعل اور حرف ہے تو یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئی کہ مب یہ جملہ مبینہ کیسے ہے اس طور پر ہے کہ اس کے اندر پہلے جملے میں ابہام تھا دوسرے نے آ کر اس کو بیان کی اور اس ابہام کو دور کیا تو یہ کیا ہوا مبینہ ہوا انہوں نے بھی دیکھی کتاب میں سب سے پہلے لکھا ہوا مبینہ جو بیتبار صفت کے جملہ چھ قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک مبینہ جو پہلے جملہ کو کھول کر بیان जैसे جیسے الکلیمت ولّہ صلاسطامین اسم الوف عل و حرف ان اس مثال میں پہلے جملہ کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی تین قسمیں ہیں دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ اسم فعل اور حرف ہیں یعنی تین قسمیں کون سی ہیں تو یہ بہام تھا اس کو دور کر دیا اسم فعل اور حرف نے یہ جملہ مبینہ ہوا اعتبار صفات کی دوسری قسم بیتوار صفات کے جملہ کی ہے معللہ معللہ جی معللہ معللہ علت سے ہے عربی کے اندر عربی زبان میں علت کہتے ہیں وجہ کو یعنی کس وجہ سے یہ کام کیا ہے جسے کہا جاتا ہے نا ارے بھائی آپ یہ کام کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو کس وجہ سے کر رہے ہو آپ جو پڑھ رہے ہو تعلیم و تعلیم سلسلہ چاہ رہے ہیں دے, رہے. اپنی دو اپنی دے, دے کے بیٹھے ہوئے اور وہ انہیں سب کچھ بھی سورج کر رہے ہیں اور حکمت بھی کیوں کریں سب کچھ ہم اللہ کی رضاک میں کر رہے ہیں اور علم حاصل کریں اور کچھ رول حاصل کریں سیکھیں آ اصل علم جو ہے کتابیں کے رسول اس کو سمجھیں اس کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اقتبار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی اور اس کی وجہ سے آ کے ہم دنیا کے پر مت عظیم عطا ہو اس کی وجہ سے ہمارا کیا بنے ٹھکانا جنت بنے اور ہماری آخرت سنور جائے اور بن جائے ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وجہ بیان کر دی کہ ہم یہاں کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طرح معاللہ معاللہ جملہ وہ ہوگا کہ جس جملے کے اندر کہیں پہلے سے حکم بیان ہو کوئی حکم بیان کیا گیا ہو یا کوئی بھی بات ہو لیکن اس کے ساتھ اس کی وجہ بتائی گئی ہو باعث میں شور ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی راستوں میں اٹک تو نہیں رہی کہیں گے آپ بہت دور سے ہیں نا اس لیے شور راستے میں پتہ نہیں ہے کتنے دریا آتے ہیں اور ظاہر ہے اگر سکائپ پہ اگر کسی کا مائک آن ہے تو اسے بند کر دیجیے جی نیوز اسٹوڈینٹ مطلب کے لیے آواز کا مسئلہ جو ایم آئی ایکس ایل آر پہ ہیں تو وہ مزے کر رہے ہیں اس لیے آپ لوگ بھی جلد از جلد اپنی آئی ڈیز بنائیے اور ایم آئی ایکس ایل آر پہ آ جائیے چھوڑ دیں جھنجھٹوں کو یہ انہوں نے آج جوائن کیا ہے ارے یہ تو پرانے ہیں یہ تو بڑے گون پھر کے پڑھنے والے ہیں جی یہ اور ہیں انہیں آپ نہیں جانتے شاید آپ کے یہاں آ جائے ہوں گے جی جی ان کو میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے یہ پڑھنے والے ہیں ہم سے ان سے پوچھیں سر ان کو اپنا تعارف کر رہا ہے لیکن یہاں نہیں وہاں اپنے پاس یہ پڑھتے ہیں عالیہ میں بھی ہوتے ہیں یہ میرا نہیں آماں میں آمہ کی عامہ تو چل رہی ہے نا یار آماں کی کلاس میں بھی ہے شاید کسی اور کلاس میں جی برال چلیے جہاں کہیں بھی ہیں برال کہیں تو ہیں جی تو یہ تھا معللہ اللہ جملہ ہو ہوگا جس کے اندر کوئی حکم بیان کیا گیا ہو اور حکم کے بعد کیا ہو اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہو وہ جملہ معللہ کہلائے گا جو دیکھیے اس کی مثال دی ہے تم روزہ نہ رکھو فی ہادیا میں کن دنوں میں مراد وہ پانچ دن ہے حدیث جو تفصیلی حدیث اس کے اندر ذکر ہے پانچ دن ہے کون کون سے عید الفطر عید الاضحیٰ اور تین دن ایام میں تشریف کے ٹھیک ہے جی جو عید کے بعد کے دن مسلسل آتے ہیں بڑی عید کے بعد جو آنے والی ہے جی تو یہ پانچ دن ہے کہ ان پانچ دنوں کے اندر تم روزہ نہ رکھو اب یہ تو بتا رہی کہ تم روزہ نہ رکھو کیوں نہ رکھو بھائی اس کی آگے وجہ بتا رہی وشور بن آگے بےحال الفاظ بےحال یہ کھانے پینے کے دن ہے ان دنوں کے اندر تم روزہ نہ رکھو کیوں یہ کھانے اور پینے کے دن ہے جی جملہ کوئی حکم ہو اور اس, کی اس کی اور اس کی وجہ بھی بتائی ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے کہ لا تسوم ہو تم روزہ رکھو تو اس کی وجہ بتا دی کہ تم روزہ کیوں نہ رکھو جی وائس اوکے آپ لوگوں کے لیے نو وائس پر جاتی انشاءاللہ شاء جی اب کیا آپ لوگوں کے لیے وائس جی جیوں جی وائس اوکے کوئی بولے گا بھی نہیں ایم آئی ایکس ایل آر جی آئی جی. تو جملہ معللہ وہ کہ جس کے اندر کوئی حکم ہو اور اس کے ساتھ اس کی علت اور وجہ بھی بتائی ہو کہ کس وجہ سے یہ حکم ہے تو لا لات جی لات وسم مفیہ حادل ایام نہیں نہیں ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی تاخیر نہیں ہے برداشت نہیں جی کہ لات وسوم مفی حادل ایام کے دنوں میں تم روزہ نہ رکھو ٹھیک ہے اس کیوں نہ رکھو اس لیے نہ رکھو کہ ایام ہو و شوربین کہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں ٹھیک ہے کھانے اور پینے کے دن وہ میرے پاس سے کوئی مسئلہ تھا اس لیے آواز رک گئی تھی اب انشاءاللہ آتی رہے گی مسلسل انشاءاللہ جی تو یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اس لیے تو دیکھیے اس کے اندر کیا کر دی ہے اس کی علت بھی بیان کر دی ہے کہ کیوں روزانہ رکھو تو دیکھیے کتاب کے اندر معللہ نمبر دو جملہ جملہ کے اعتبار صفات کے اقسام معللہ جو پہلے جملہ کی علت بیان کر دے جیسا حدیث شریف میں ہے لا تصوم و تم روزانہ رکھو فیالیا ان دنوں میں بن یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں تم روزانہ رکھو ان پانچ دنوں میں یعنی عیدین عید الفطر عید الاضحیٰ و ایام تشریق جو عید کے بعد مسلسل تین دن ہوتے ہیں میں اس کہ وہ کھانے پینے کے دن ہیں وجہ بتا دیے کہ کیوں روزہ رکھو اس لیے کہ یہ کھانے پر پینے کے دن ہیں اس حدیث شریف کے پہلے جملہ میں پانچ دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی علیہ دوسرے جملہ میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے کے دن ہیں دیکھیے جی پہلا جملہ تھا جی جی بالکل نہو کا سبق ہو رہا ہے نحف, علم علمب کا سکت چل رہا ہے جی تو پہلے میں کیا کیا ہے و جی کیوں اللہ کے بندے سب حاضر ہیں آپ بتائیے کہ آپ اللہ کے بندے کہاں, کہاں چلے گئے ہیں سب کے لیے وائز ہو کے ہے آپ کے لیے کیوں نہیں ہے جی الحمدللہ سارے بندے حاضر ہیں آپ بندے غائب تھے اب آپ بھی شکر ہے کہ تشریف لے آئے ہیں جی جی تو ٹھیک ہے جی یہ بات ہے تو اس حدیث شریف کے پہلے جملہ میں پانچ دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا اور اس کی الگ دوسرے جملہ میں بیان فرما دی کہ وہ کھانے پینے کے دن ہے تو یہ جملہ معللہ تھا یعنی دوسری قسم بعت بار صفات کے تیسرا تیسری قسم جو آج کا سبق ہے یہ گزشتہ کل کا سبق تھا جو میں نے دہرایا ہے اب آنے والے بھی سن لیں جملہ کی بے اعتبار ذات کے چار قسمیں بھی پہلے پڑ چکے ہیں اسمیہ فیلیا شرطیہ یا ظرفیہ جملہ کی باعتبار صفات کے چھ قسمیں ان میں سے پہلی قسم مبینہ جو جن کے اندر دو جملے ہوں ایک جملے کے اندر ابہام پایا جاتا ہو دوسرا جملہ آ کر اس پہلے والے جملہ کے ابہام کو دور کر دے اور بیان کر دے کھول کر تو مبینہ بیان سے ہے کھول کر بیان کرنے والا جیسے وفی علفہ کی تین بتا دیا کہ وہ تین قسمیں کون سی ہیں اسم فعل اور حرفیں ٹھیک ہے حکم ہو کسی پانچ دنوں میں روزانہ رکھو جی حکم دیا کہ ان پانچ دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو اب معلوم نہیں کہ کون سے پانچ دنوں میں روزہ نہ رکھو تو آگے کہ کیوں نہ رکھو پانچ دنوں کا تو بتا دی आ حدیث आ شریف میں مکمل میں آتا ہے کہ کون سے پانچ دن ہیں تو وہ دو عیدین ہیں اور تین دن ایام تشریق کے ٹھیک ہے جی کہ ان پانچ دنوں میں روزہ نہیں رکھنا اب آگے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ کیوں روزہ نہیں ہے اس لیے کہ فینا ائیام اکو ایام و و شوربن یہ کھانے پینے کے دن ہیں اللہ اکبر کبیرہ جی یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں تو اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا آج کا سبق جملہ کی بیتبار صفات کے قسم نمبر تین معترزہ جملہ معترزہ ٹھیک ہے جی جملہ معتریزہ معترزہ جملہ کہتے ہیں کہ جو بالکل دو جملوں کے درمیان میں واقع ہو اور بالکل اس کا دونوں جملے سے کوئی تعلق نہ ہو جی دونوں جملوں سے کوئی تعلق نہ ہو دو جملوں کے درمیان میں ایک ایسا جملہ واقع ہو کہ جس کا دونوں سے کوئی تعلق اور کو ربط نہ ہو بالکل معترضہ ہو معترضہ اعتراض سے ہے مطلب وہ ویسے ہی بیچ میں آ رہا ہو ٹھیک ہے جی کوئی... پہلے والا جملہ اور ہو دوسرا جملہ اور ہو پہلے اور دوسرے جملے کا آپس میں تو ربط ضرور ہوگا لیکن بیچ میں جو جملہ آ رہا ہے اس کا نہ پہلے سے تعلق ہوگا نہ بہت سے تعلق ہوگا ترکیبی لحاظ سے وہ ایک الگ مستقل طور پر ایک جملہ ہوگا اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں معترضہ اعتراض سے ہے بیچ میں واقع ہوتا ہے اس کا اعتراض ہی ہوتا ہے وہ معترضہ ہے جی دیکھیے ذرا کتاب میں جملہ معترضہ اس کی مثال انہوں نے دی ہے قال ابو حنی فی الوضوء اللہ تعالیٰ ان اب یہاں پر کالا ابو حنیفہ ان نیت الف الضو اَِ اللہ نے فرمایا کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے ان نیت و فلوضو اے وضو کے اندر نیت ان شرط نہیں ہے اب یہ دیکھیے پہلا جملہ ہے کالا یہ ایک الگ بات ہے پھر رحمہ اللہ بیچ میں ایک مستقل الگ جملہ ہے اس کے بعد والے کلام سے پہلے والے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے فرمایا کہ ان نیت و فلوزو لئیس بے شرطن اب پڑھا کیسے جائے گا اصل دو جملے کون سے ہیں کالاب و حنیفہ تنت و فلوزو بے شرطن پوری بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے اب بیچ کے اندر رہ اللہ ایک ایسا کلمہ لائے ہیں کہ جملہ کیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے ٹھیک ہے جی اس کا پہلے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے ترکیبی لحاظ سے اور بعد کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے بیچ میں جملہ معترضہ ہے جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے قال ابو حنیفا محبونیفا رحم اللہ نے کہا فی اب یہ نہ کہہ کہ کالا بو حنیفا رحم اللہ امبو غنیفا نے یہ کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ کال ابو حنیفا محبو نفر رحم اللہ نے کیا فرمایا انیت فل وضو سب بشرطن اب بیچ کے جو رحم اللہ تعالیٰ جو کلمہ لائی یہ جملہ معترجہ ہے ایسے ہی رحم اللہ ہے ایسے ہی رضی اللہ عنہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ترکیب के अंदर دیکھیے جی نمبر تین کے سن معیزہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو جو چلیے جی وضاحت کر دیتے ہیں ضرور چلیے جی دوبارہ بھی بتا دیتے ہیں اگر آواز چلی گئی تھی دیکھیے یہ جملہ معتریزہ ہے معتریزہ اعتراض سے ہوتا ہے اعتراض جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اعتراض کیا فلاں نے اس کا جواب دیا اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہ ہو پہلے دو پہلے والے جملے سے بھی اور دوسری والے جملے سے بھی بلکہ دو جملوں کے درمیان میں ایک ایسا جملہ واقع ہو کہ جس کا دونوں سے کوئی ربط نہ بنتا ہو یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے قال ابو عنیفت رحم اللہ انّی یت فلوضو العیست بشرطن جنہوں نے کہا تھا کہ آواز چلی گئی تھی یہ ان کے لیے جو اب دوبارہ سے کہ کالا ابو عنیفہ رحم اللہ انّی یت فلوضو العصط بشرطن اب اس مثال کے اندر رحم اللہ یہ جملہ معترجہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ قال ابو عنیفہ ان نیت و فلوضو لیہسط بے شرطن کہ ماں ابو عنیفہ نے فرمایا کہ نیت وضو کے اندر شرط نہیں ہے تو رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے اب اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی کلام مکمل ہے لیکن یہ بیچ میں آ رہا, آ رہا ہے تو اس کا ترکیب کے لحاظ سے دونوں جملوں سے یعنی بعد والے سے بھی اور پہلے والے سے بھی کوئی تعلق اور ربط نہیں ہے بلکہ جملہ معترضہ ہی ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی اس کی وضاحت بھی فرما دیجئے کہ انیت ان فلوزوئی لِثت بھی شرطن تو ضرور سن لیجئے آپ لوگ اگرچہ آپ لوگوں کا مائنڈ اگرچہ اس کے لیے اب تک تیار نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے سمجھتے سمجھتے سمجھا جاتا ہے لیکن آپ نے کہا ہے تو چلیے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں سے تقریباً تقریباً جتنے بھی احکامات فرائض ہیں ان میں سے سب کے لیے تقریباً جو احکامات ہیں ان کے لیے نیت ضروری ہے شریعت کے جو احکام مقصودہ ہیں کہ جو مقصد ہے جن کے لیے یعنی جو جیسے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے قربانی کرنی ہے حج کرنا ہے یہ سارے کے سارے عبادات مقصودہ ہیں عبادات مقصودہ کے اندر نیت کرنا ضروری ہے اس پر اتفاق ہے فقحا کا ٹھیک ہے جی نیت ضروری ہے اگر ایک آدمی نیت نہیں کرے گا اور ویسے ہی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی نیت کرنے کا مطلب کیا ہے قصد اور ارادہ چاہیے یہ نہیں کہ زبان سے کہتے رہے کہ چار رکعت نماز چار رکعت نماز یا چار رکعت نماز فرض وغیرہ وغیرہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کر دے تو بہتر ہے فقاہ نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے لیکن نیت نام ہے کس کا قصد اور ارادے کا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے کہ اب آپ پڑھنے کیا لگے ہیں سنت پڑھنے لگے ہیں فرض پڑھنے تمیز قصد اور ارادے کا نام کیا ہے نیت ہے جی مجھے مجھے بالکل آپ کے جواب مل رہے ہیں جی آپ کے بالکل آپ بالکل پریشان نہ ہوں گروپ میں آ رہے ہیں سب کے میسج جی چلیے جی اچھا تو یہ یہ بات کہ عباداتِ مقصودہ کے کی اندر کیا ہے نیت شرط ہے اگر ایک آدمی نیت نہیں کرتا اوپر نیچے ہو جاتا ہے رکوع بھی کر لیتا ہے سیدہ بھی کر لیتا اس کی نماز کامل نہیں ہوگی ایسے ہی ایک آدمی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ کچھ پیسے اٹھا کر کسی کو دے دیتا ہے کسی فقیر کو کسی مستحق کو لیکن وہ نیت نہیں کرتا زکوۃ کی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو یہ عبادات مقصودہ ہیں سارے کے سارے اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہے جب تک نیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک کیا نہیں ہوگا وہ عمل بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ تو تھا عبادات مقصودہ کا لیکن جو عبادات مقصودہ نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے اسباب بن رہے ہیں ان کے اندر امام و غنیفہ رحم اللہ کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے بلکہ دوسرے جو حضرات فقاہ ہیں امام شافی رحم اللہ وغیرہ ہوں تو ان کے ہاں کیا ہے نیت شرط بھی ہے جیسے مثلا وضو ہے مثلا وضو ہے اب وضو سبب بنتا ہے کس کے لیے نماز کے لیے اصل مقصد کیا ہے شریعت کا حکم جو ہے شریعت نے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن نماز کے لیے شرط قرار دے دیا ہے وضو کو اور تہارت کو اب تہارت اور وضو سبب بن رہا ہے کس کے لیے نماز کے لیے یہ سبب بن رہا ہے نماز کا اب اصل مقصد کیا ہے نماز ہے اصل مقصد وضو نہیں ہے اگر کوئی بندہ وضو کے اندر نیت کرے گا تو ضرور اس کو ثواب ملے گا لیکن اگر نیت نہیں کرتا تو اس کو وضو ہو جائے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر نیت بھی کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور وضو بھی اس کو ہوگا تو مطلب کیا ہے کہ نیت شرط نہیں ہے وضو کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو اگر نیت نہیں بھی کی تو تب بھی وضو کیا ہو جائے گا کامل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے اس لیے کہ یہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے اب اسی لیے میں نے وضاحت پہلے نہیں کی اب آپ کو میں کیا سمجھاؤں کہ عبادات مقصودہ کیا ہیں غیر مقصودہ کیا ہیں تو وہ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دی ہے کہ جو کچھ عبادات ایسی ہیں جو بالکل مقاصد ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰوٰۃ ہے یہ ساری چیزیں عباداتیں مقصودہ ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اسباب بنتے ہیں مثلا وضو کے لیے سبب... اے... نماز کے لیے سبب بنتا ہے وضو وزو سبب ہے یعنی اس کا کہ وضو بندہ کرتا ہے تو نماز کے لیے ہی کر رہا ہوگا اس کے لیے شرط ہے ٹھیک ہے تو اب ان چیزوں کے لیے جو اسباب بن رہے ہوں ان کے لیے نیت کرنا کیا ہے شرط نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا اب ایسے ہی بندہ اگر ایک بندہ ہے اگر اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اب اگر وہ ان پیسوں کو دوسروں پیسوں سے الگ کر کے رکھ رہا ہے تو الگ کر کے رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس وقت وہ مستحق زکوٰۃ کو دے گا اس کو مالک بنائے گا تو اس وقت کیا ہے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو جو چیزیں عبادات مقصودہ ہیں ان کے اندر تو نیت ضروری ہے اخناف کے نزدیک سب کے نزدیک بلکہ اور جو چیزیں اسباب بن رہی ہیں ان کے نزدیک ان میں کیا ہے عبادات مقصودہ جو نہیں ہیں ان کے اندر وضو کرنا نیت کرنا ضروری نہیں ہے تو ایسے ہی یہاں پر فرمایا کہ کالا ونیفر رحم اللہ نیتو لہس بے شرطِن کہ نیت شرط نہیں ہے وضو کے اندر یہ دوسرے فقحا کے ساتھ اختلاف ہے اس لیے یہاں پر وضاحت کی امام شافی رحم اللہ کے نزدیک وضو کے اندر بھی نیت کیا ہے شرط ہے تو دیکھیے جی کتاب کے اندر معترجہ جملہ محترضہ جو دو جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو جیسے قال ابو حنیفہ اللہ ان فی الف الوضو الہصرطن تو پوری بات یہ ہے کہ وہاں ابو ونیفہ نے فرمایا کہ نیت وضو کے اندر شرط نہیں ہے تو رحم اللہ بیچ میں جملہ معترجہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس مثال میں رحم اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے جی اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ جملہ معترضہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد جملہ ہے جملہ مستانفہ جملہ کی بیت بار صفات کے جو اقسام تھی ان میں سے قسم نمبر چار ہے کیا جملہ مستانفہ مستانفہ اجتناف سے ہے اجتناف کا معنیٰ ہوتا ہے کام کرنا ٹھیک ہے اجتناف دوبارہ سے شروع کرنا نیا کام کرنے کو اجتناف کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اجتناف مستانف اجتناف سے ہے اس کا معنی ہے نیا کام نیا کام کو شروع کرنا یا دوبارہ سے کسی کام کو کرنا یہ اجتناف کہلاتا ہے تو یہ کہتے ہیں مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے بس یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کلام کا درمیان چل رہا ہو کہ بھائی کوئی قصہ اگر چل رہا ہے کوئی واقعہ اگر چل رہا ہے تو عقیہ گزر گیا ہو اب یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہو تو وہ یعنی وہ کبھی بھی جملہ مستانفہ نہیں بنے گا جملہ مستانفہ ہمیشہ وہی ہوگا جو بالکل کلام کے ابتدا ہوگا کہ وہیں سے ہی کلام شروع ہو رہا ہوگا جاتی مثال جاتی کے جاتی طور پر انہوں نے مثال دی اس کی جج المت و علیہ صلاسطیہ اس کو جملہ ابتدا یہ بھی کہتے ہیں یہ جملہ مستانف ہے کہ بالکل نئے سرے سے ایک کلام کو شروع کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی باتیں چل رہی ہوں کہ کچھ اس سے پہلے سے وابستہ ہو اس لیے کہ دیکھیں اگر ہم یہاں پر یہ کہہ دیتے کہ عصم ال وفی الوحار فن عصمن و فعل حرارفن تو اس کو ہم کبھی بھی جملہ مصنفہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ درمیان سے کلام شروع ہو رہا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کوئی کلام ہے کہ الکیمت و علامہ صلاح ستِ پھر ہے عصم الفیع الوحار فن ٹھیک ہے اب جب الکلیمت ولّہ صلاحتِ اقسام کہہ دیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کلام ایسے ہے جو بالکل نیا کلام شروع ہو رہا ہے کوئی درمیان سے نہیں ایسا نہیں معلوم ہو رہا کہ اس نے کوئی شروع سے بات درمیان سے کوئی بات شروع کر دی ہو بلکہ شروع سے ایک بات سنا رہا ہے اور وہی چل رہی ہے اب شروع سے ایک بات شروع کی ہے تو وہ ہے القلیمت ولیٰ صلاثتِ اقسامن کوئی بندہ اگر آ کر کہہ دیتا ہے کہ قلموں کی تین قسمیں تو ٹھیک ہے جی بھائی ہم آگے پوچھیں گے اس سے کہ بھائی کون سی تین قسمیں وہ بتائے گا کیسے فی الحر وغیرہ تو خلاصہ کلام یہ کہ جہاں سے کلام شروع ہوگا شروع والے جملے جو ہوں گے ان کو کیا جملہ مستانفہ تو اس جملے کو کہیں گے جو بالکل کلام کے شروع میں واقع ہو بس وہ جملہ مستانفہ ہے دیکھیے کتاب کے اندر مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے جیسے القلمت اللہ تعالیٰ رسیہ اس کو جملہ ابتدائی بھی کہتے ہیں ابتدا بھی کہتے ہیں ابتدائی ابتدا سے ہے ٹھیک ہے شروع کے اندر ہے ابتدا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کام کی ابتدا کر دی ہے ہو گیا افتتاح ابتدا یہ ساری چیزیں کیا ہیں شروع سے ہیں کہ بھائی شروع سے ہی ہو رہا ہے اس کو جملہ ابتدایہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام کے شروع میں واقع ہوتا ہے کچھ خاموش خاموش نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کوئی پریشان تو نہیں ہو رہے سمجھ میں آ رہے ہیں سب کو جملہ ابتدایہ اور جملہ مستانفہ سمجھ میں آیا سب کو جی جملہ مستانفہ جملہ ابتدایہ سب کو سمجھ میں آیا جی اور بھی کوئی بولے گا یا کوئی ایک ہی بول رہا ہے مسلسل اتنے لوگ موجود ہیں ماشاء اللہ سب نے آئیڈیز بنا لیے ہم آپ کو ایم آئی آر پہ آلم و صحل و مرحبہ کہیں گے خوش آمدید کہیں گے پخیر راغلے کہیں گے اور جی آئنو کہیں گے اور بھی پتہ نہیں کون کون سی زبانیں کیا کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے عربی کو رکھا ہے اور ایک اور زبانوں سے ہم بہت کم بولتے ہیں جی چلیے جی جیسے جیسے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ویلکم کہیں گے جی اللہ اکبر تو معترزہ اور مستانفہ تو آج کے سبق کی جملہ بے اعتبار صفات کے جو تھا جس کی اقسام تھی ان میں سے پانچویں قصم جملہ, جملہ حالیہ جملہ حالیہ جملہ حالیہ وہ جملہ ہے کہ جی جہال واقع ہو ٹھیک ہے جی کہ انسان کس وقت کون سے حال میں ہے ٹھیک ہے جی انسان کون سے وقت میں کون سے حال میں اب اگر کوئی کہے کہ بھائی آ, مثلا کوئی بھی آپ لوگوں میں سے آ, آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کے بارے میں کہے جتنے بھی آپ لوگوں کے نام ایک دوسرے کے یعنی ترتیب وار آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ فلاں ابھی یہ کیا کر رہا ہے جی بھی? سبق سن رہا ہے تو یہ حال ہے اس کا حال بتایا کہ ابھی وہ فی حال کیا کر رہا ہے کہ وہ حال واقع ہوگا جس کے اندر کسی حال کو بیان کیا جائے وہ جملہ حالیہ ہے حال کا بیان کیا جائے وہ کس حال میں ہے یا وہ کیسا ہے تو وہ جملہ حالیہ ہوگا انہوں نے اس کی مثال دیا جا عنی زید الحوا را کے کہ زید میرے پاس آیا وہ ہوا را کے کو نہیں اس حال میں آیا میرے پاس کہ وہ سوار تھا وہ پیدل چل کے نہیں آیا تھا بلکہ اس کا حال بتایا آنے کا کہ اس کے آنے کا حال کیسا تھا وہ ہوا را وہ سوار تھا جا عنی زید زید آیا میرے پاس وہو و راکبن حال میں کہ وہ کیا تھا سوار تھا جی جملہ حالیہ سمجھ میں آ گیا جملہ حالیہ وہ ہے کہ جو, جو حال واقع ہو بس دیکھیے کتاب میں جی جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو جیسے جی. جی جانی جن وہو راکبن تو وہو اور راکبن یہاں پر کیا ہے؟ حال ہے وہ حالیہ ہے آگے وہ راکبن یہ حال ہے اور کیا ہو گیا زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا سوار تھا سب سے آخری قسم جملہ کی بیت بار صفات کی کون سی ہے جی ماتوفہ جملہ معتوفہ معتوفہ عطف سے ہوتا ہے عطف کا معنی ہوتا ہے کہ دوسرا کلام پہلے والے پر موقوف ہوگا یعنی جو چیز پہلے والے جملے کے لیے ہے تو اس جیسا ہی دوسرے کے لیے بھی ہوگا اس کے اندر کوئی ایسا حرف آیا ہوگا جو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط کرا رہا ہوگا جیسے جا زیدن الضحب امر و حرف آطف ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی و حرف آتفہ ہے بیچ میں جاز زید آیا وہ ظہب امر اور حمر گیا ٹھیک ہے جی یہ اس کی مثال یوں بھی بن سکتی ہے معتوف کی متوفہ کی جا زید و امرون زید بھی آیا اور امر بھی آیا معتوف मा, کی مثال ویسے یہ زیادہ صحیح ہے ذہب امر کو چھوڑ دیں آپ معتوف اور معتوف الح جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی چیز کے حکم میں ہوتے ہیں جب زید کے لیے جا آیا ہے اس کے بعد اگر وؤ حرف اطفاء لا کر ہم اس کے بعد آمرون کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وؤ ماتوف ہے اور یعنی عاطفہ ہے ذہب آمر الماتو آمرن چھوڑ دیں امر انماتوف ہے اور زید المعوف علیہ ہے کہ اس پر ہتف کیا گیا ہے اچھا معتوف کا مطلب کیسے بتاؤں اردو میں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا بتاؤں کہ جانی... جا آمرن کہ اس میں ماتوف اور ماتوف آلے ہیں تو یعنی جو حکم پہلے والے کے لیے ہوگا وہی حکم دوسرے کا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے میں آپ کو مثال کا سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا معتوف اور معتوف الح یہ اصطلاح ہے عربی کی بھی اصطلاح ہے اور علم نحب صحیح نکلی ہے تو اس کی مثال آپ سمجھ لیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اور معتوف ماتوف, ماتوف علیہ جا ازعید آپ ذہاب و کو چھوڑ دیں اس کی مثال آپ لوگوں نے لینی ہے جا ازعید و امر ذہابہ کو نکال لیجیے ٹھیک ہے جی اپنے اپنے پاس اس مثال کی جگہ پر اپنی کتاب جن کے پاس اصل کتاب موجود ہے تو کچی پنسل کے ساتھ آپ اسی مثال کے نیچے جگہ ہے تو نیچے نہیں تو اوپر جگہ ہے تو اوپر لکھ لیجئے جا از دن و آمر جا ازن و آمرن اگر جن کے پاس کتاب موجود نہیں ہے اور وہ یعنی اصل کتاب وجم میں موجود نہیں ہے وہ پی ڈی ایف یوز کر رہے ہیں تو وہ اپنے پاس پھر اپنے دماغ اور کھوپڑی میں ہی رکھیں جی اور اگر اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ جہاں کہیں سے جا کر وہ اٹھا کر اس پیج کو اور اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جی تو سمجھ میں آئی بات جا زید و حامر اب دیکھیے جا ا زعد ان فعل ہے کہ آیا زعید زید آیا و حامر آگے ہم کہہ دیتے ہیں وو کے بعد ہمرون کہتے ہیں کہ عمر بھی آیا اب عمر کا عطف ہے زید پر کہ زید پر جو حکم لگا ہے وہی عمر پر بھی لگے گا جا ازعید کہ جو حکم زید کے لیے ہوگا وہی عمر کے لیے بھی ہوگا جا ازعید وہ اہمر کہ زید آیا اور عمر بھی آیا اب عمر کے ساتھ دوبارہ نہیں کہہ دیتے کہ بھائی جا جا آمر جی بالکل لکھ سکتے ہیں تو میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ اگر اتنے ایکٹیو ہیں تو بالکل جا کر لکھ سکتے ہیں یا الگ سے بھی اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں تو صورتحال بہت ہی مختلف ہے جی ٹھیک ہے جہاں کہیں بھی ہوں میں نے کہا نا کہ جہاں کہیں بھی ہوں پر آپ کو آواز آنی چاہیے تو جنہوں نے کہا کہ اے, کیا نام ہے اس کا مائکروسافٹ میں لکھ سکتے ہیں بالکل لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں صورتحال بہت مختلف ہے آپ کو کچھ ساتھی جانتے ہیں تو میں نے اسی لیے کہا کہ اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے نہیں تو کم از کم اپنے پاس نوٹ ضرور رکھیں جی کچھ کر سکتے ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے آپ ضروری تو نہیں ہر ایک کو ہر طریقہ کا آتا ہو جی کچھ لوگ تو پھر پھر بہت سارے لوگوں کو تو کاپی پیسٹ کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں پھر جی کاپی پیسٹ کا طریقہ بھی سکھانا پڑتا ہے کسی کو چلیے چلیے چلیے چلیے ماتوفہ جی بائیس اوکے آپ سب کے لیے بائیس اوکے ہے جی ٹھیک ہے تو ماتوفا ماتوفا کیا کہوں جی حضرت میں نے جنہوں نے پوچھا تھا کہ ماتوفا کیا ہے معتوف ماتوف, ماتوف علیہ کیا ہے تو معتوف ماتوف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے پر قائم ہوتا ہے اور اس کا آتف ہوتا ہے جو حکم پہلے جملے کے لیے ہوتا ہے وہی حکم دوسرے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی, جی. جیسے میں کہہ دوں کہ مثلاً آپ لوگوں میں سے کسی کا نام ہے دیکھیے جی حمزہ اقبال ٹھیک ہے حمزہ اقبال درجہ عامہ کے طالب علم ہیں درجہ عامہ کے طالب علم ہے اور پھر ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ عبد الرحمٰن بھی درجہ عامہ کے طالب علم ہیں تو اب میں ہر ایک کے لیے الگ الگ نہیں کہتا بس اتنا کہتا ہوں کہ حمزہ اقبال اور عبد الرحمٰن درجہ عامہ کے طلباء ہیں بس ایک بار کہا درجہ عامہ کے طلباء ہیں کون کون حمزہ اقبال بھی اور عبد الرحمٰن بھی ٹھیک ہے جی عبد الرحمٰن بھی اور حمزہ اقبال بھی اب ایک ہی حکم کے تحت دونوں کو لایا ہے تو ایک کے لیے حکم ہونا جو حکم ایک کے لیے ہے تو وہی دوسرے کے لیے بھی ہوگا کہ درجہ عامہ کے طلباء ہیں حمزہ اقبال بھی اور عبد الرحمٰن بھی اب جو حکم حمزہ اقبال کے لیے لگا ہے کہ وہ درجہ عامہ کے طلب علم میں ہے تو ایسے ہی عبدالرحمٰن کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی درجۂ عامہ کے طلب علم ہیں ٹھیک ہے جی تو معتوف اور معتوف علیہ یہی ہے کہ معتوف کا جو یعنی جو حکم معتوف علیہ کا ہوگا وہی حکم ماتوف کا بھی ہوگا جیسے مثال میں نے آپ کو دی ہے جا از دن و امر کہ زید آیا اور ہمر بھی آیا اب ہرے کے لیے ورنہ ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ جا از و جا امر ٹھیک ہے جی کہ زید بھی آیا اور ہمر بھی آیا ورنہ ہم کیا کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ دوبارہ جہاں کو نہیں لاتے بلکہ وہ اطفاء بیچ میں لے آتے ہیں تاکہ جو حکم پہلے والے کے لیے وہی حکم دوسرے کے لیے بھی ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں جہاں زید المر تو ایسے ہم کہہ دیں کہ بھائی درجہ عامہ میں پڑھتے ہیں حمزہ اقبال بھی اور عبد الرحمان بھی یا ورنہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ حمزہ اقبال بھی درجہ میں پڑھتے ہیں اور عبد بھی درجہ عامہ میں پڑھتے ہیں سوچے جائے کہ ہم اتنا کلام کو طول دیں اور لمبا کر کے کلام کریں تو مختصر کلام کر دیتے ہیں تو یوں کہہ جاتے ہیں کہ درجۂ عامہ میں پڑھتے ہیں جی حمزہ اقبال بھی اور عبد الرحمن بھی تو ایسے ہی جہاز ہی دونوں امرون زید اور امر دونوں آئے تو ورنہ الگ الگ کہتے زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے تو سمجھ میں آیا کچھ کچھ معتوف اور معتوف ال ہے جی جنہوں نے پوچھا تھا معتوف اور ماتوف علیہ کی تعریف ماتوف اور ماتوف علیہ کسے کہتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آئیے آپ لوگوں کو یاد تو شاید چلیے جی الحمدللہ للہ الحمد للہ طرح سمجھاؤں مثلاََ اب ایسا ہے کہ جیسے مثلاً میں آپ کو کہوں کہ یار آپ کیا سمجھا دیں کہ ایسے آمسی کی مثال دے دیتے ہیں کسی مشروب کا نام دے لیتے ہیں کہ جی آپ اس کی اس کا بتائیں کہ اس اس کو کیسے کہ کتنی عام سی چیز ہے یعنی میرے لیے اس لیے کہ یعنی ظاہر ہے میں نے تو ایک مکمل ایک کورس پڑھا ہے اور اب ساری اصطلاحات شروع سے لے کر اب تک چلتے چلتے چلتے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک جو طالب علم جو شروع میں آتا ہے اور ان کتابوں میں سب سے پہلے قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے تو زیادہ پریشانی ہی پریشانی ہے میں انشاءاللہ مزید دیکھ کر آپ لوگوں کو کہ کس انداز سے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے تو انشاءاللہ میں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ ہم تو آپ کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ کیا ایک ہی چیز آپ کو سمجھائیں کیونکہ آپ لوگ بالکل اب آئے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اصطلاحات کا پتہ نہیں ممیز کیا ہے تمیز کیا ہے حال کیا ہے فائل کیا ہے مفعول کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی وائس اوکے ہیں آپ لوگوں کے لیے اچھی بات ہے تو قبل اس کے کیا آواز جائے تو ہم لوگ خود چلے جاتے ہیں اچھا سب کے لیے وائس اوکے ہے ایک ضروری اعلان آنے والا ہے ضروری اعلان سب کے لیے یہ ہم جملہ جملہ کی بیتبار صفات کے چھ اقسام بھی پوری ہو چکی ہیں جملہ کی بیتبار ذات کے بھی چار اقسام پوری ہو چکی ہیں یہ سب کو یاد ہونی چاہیے جو لوگ کلاس میں موجود نہیں تھے کل یا آج ان کو چاہیے کہ ریکارڈنگ سن لیں ضرور بس ضرور ٹھیک ہے جی دو تین اہم باتیں یہ کرنی ہیں اللہ کبیرہ جی واحس اوکے آپ لوگوں کے لیے جن کو نہیں آ رہی تھی آپ بتائیں جی عبدالرّحمان یا ابا عبدالرحمٰن جی ویسے آپ کے لیے چلیے جی باقی سب کے لیے اوکے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آج کا سبق ہو چکا ہے اب چونکہ کل ویسے اور کلاسوں کی چھٹی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کی چونکہ ہماری کلاس ہوتی ہے عامہ والوں کی ہفتے کے دن بھی تو کل کی کلاس نہیں ہوگی پیر والے دن ہماری کلاس نہیں ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اور ویسے ہی وہ اب پتہ نہیں وہ قاری صاحب آتے یا نہیں آتے ہمیشہ سے جب بھی میں سکھائے پوان کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے ماشاء اللہ سے وہ طول طول میں سے چھوڑے ہوتے ہیں سب نے کہ جی بس آج بھی نہیں آئے تو آج بھی نہیں آئے ٹھیک ہے نا تو وہ آتے ہی یا نہیں آتے ہیں خیر برال ہم ایک بات کر چکے ہیں تو بس اسی پہ ہیں کہ ہم پیر والے دن ہماری کلاس نہیں ہوا کرے گی اور کب ہوا کرے گی ہفتے والے دن اس بار یعنی کل کے دن جی ایک منٹ کے لیے جی اس بار یعنی کل ہفتے والے دن ہماری کلاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی کل ہماری کلاس نہیں ہوگی سمجھنا میں رہا سب کو کل کلاس نہیں ہوگی اور پھر انشاءاللہ منگل والے دن ہماری کلاس ہوگی پھر والے دن بھی نہیں ہو سکے ویسے بھی نہیں ہوتی تو ویسے اگر ہوتی بھی تو نہ ہو سکتی ٹھیک ہے سب چلیے واضح سے